أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه إِيَّا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا آ نَ حَا وَإِيَّا يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيضًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا يُدِلُّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ اللَّهِ سوا صرف کو ہی پکارتے ہیں و عید شعیطانوردا اور اس کے سوا وہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں لن الله اللہ نے اس پر لعنت کی وقالا اور اس شیطان نے کہا لقیدن کا رسی بفروبا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ ضرور لوں گا ولا ع دین گن ہوں اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا ولا امنی ہوں اور انہیں ضرور آرزمیں دلاؤں گا ولا عام ہوں اور میں یقیناً انہیں ضرور حکم دوں گا فلاں کننا آدان <الْعَام> تو وہ یقیناً ضرور کانوں کے کے جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے ولا ع اور میں یقیناً ضرور حکم دوں گا فلا را خلق اللہ تو یقیناً ضرور بے اللہ کی بناوٹ کو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدل دیں گے تفریحی شیطان من دون اللہ اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنا لیا فقط خسیر خسرانہ تو یقیناً وہ واضح خسارے میں مبتلا ہو گیا اس نے واضح خسارہ اٹھایا یا عید الحمب وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے انہیں آرزوئیں دلاتا ہے امیدیں دلاتا ہے بنا یا عید قان اللہ اور شیطان تو انہیں صرف دھوکے کا ہی وعدہ دیتا ہے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 اور حقیقت میں جو ان کی پوجا ہے وہ شیطان مردود کی پوجا ہے اللہ نے شیطان پر لعنت کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے محرومی رحمت سے دوری کہ اللہ کی رحمت اس کو نہیں پہنچے گی کبھی اللہ اللہ نے اس پر پھٹکار نازل کی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 والا امن ان <يَنَّهُم> اور ان کو ضرور آرزمے دلاؤں گا گبراہ کرنے کے مختلف طریقے راہ راست سے وہ ان کو ہٹائے گا انسانوں کو گبراہ کرے گا کہتا ہے والا امن ان <يَنَّهُم> یقیناً میں انہیں ضرور بے ضرور تمنا دلاؤں گا آرزمے دلاؤں گا اور یہ وہ باتیں امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں گناہ کرتے رہو اللہ بڑا غفور و رہیم ہے جس بھی فاصب کو گناہ گار کو آپ روکیں گناہ کرنے سے اوہ جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے کوئی بات نہیں بال نہیں انہ کی مغفرت اور رحمت پر جھوٹی ہوئی ہاں اللہ تعالیٰ غفور فر و رحیم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھی من اشا میرا عذاب جس کو میں چاہوں اسے پہنچتا ہے میں اسے عذاب پہنچاؤں گا كل شہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے لیکن اللہ کی یہ جو وسیع رحمت ہے ہے کس کے لیے فرمایا پاسا اکتوبا میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا لینا یہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو ڈرنے والے نہیں رحمت ان کے لیے نہیں ہے پس اختبار جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں نبی امی پر ایمان لاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے رحمت ہر ارے گہرے نتھوں خیرے کے لیے نہیں ہم اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں یہ کبھی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 اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ امیدوار وہ گھر گھر جاتا ہے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے تمہارے گٹر میں صاف کر دوں گا تمہاری نالیاں میں پکی کر دوں گا جی مجھے ووٹ دو وہ چوڑے والے چوڑوں والے جمع داروں والے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے میں کروں گا مجھے خدمت کا موقع منت کرتا ہے تو جو امیدواری ہے اس کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بھی کچھ اصول اور رابطے کچھ کام ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کام اللہ کی رحمت کا موجب بنتے ہیں مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے اور رحم اللہ قبر اربان اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اصل سے پہلے چار رکھتے پڑھتا ہے کچھ کام رحمت الہی کے موجب ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت کو پانے کے لیے اللہ نے بھی شروع کیا لگائی ہے اور شرکی کل اللہ شی میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں اہل تقوا کے لیے ایماندار لوگوں کے لیے زکوۃ ادا کرنے والوں کے لیے نبی امی پر ایمان لانے والوں کے لیے جو نبی پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے کوئی رحمت نہیں ہم؟ قیامت کے دن وہ لوگ جو نبی پر ایمان نہیں لائے کفار سب جہنم میں جائیں گے ان کے لیے کوئی رحمت نہیں خدیث قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت سبقت غذا ہی میں نے یہ لکھ رکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی رحمت زیادہ ہے غضب سے لیکن اس کے باوجود جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے جنتیوں کی نسبت کیوں اس لیے کہ وہ رحمت کے حقدار بن ہی نہیں سکے اور شیطان یہ آرزوں میں دِلاتا ہے ورزن نہیں اندا ہوئے دلاؤں گا ایک اور بھی طریقہ ہے اور یہ ہم نے فلانے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ کی ہوئی ہے وہ ہمیں بخشوا لیں گے لے کے چلے جائیں گے, گے یہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑا ہوا ہے نبی ہماری شفاعت کر دے گا جنت میں چلے جائیں گے یہ جھوٹی آردویں ہیں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 نہ کوئی اپنی مرضی سے شفاعت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی کے بندے کے لیے شفاعت کر سکتا ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی لیکن انہیں بھی جن بندوں کے حق میں شفات کی اجازت دی جائے گی صرف انہیں کے حق میں کر سکے گی تو یہ جھوٹی اور تمہیں شیتان دلاتا ہے اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ ابھی کون سی اتنی جلدی پڑی ہے بڑی عمر پڑی ہوئی ہے پھر کر لیں گے وہ داڑھی کٹانے مڈانے والوں کو کہو نا رکھ لو وہ کہتے ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے رکھ لیں گے پتا کوئی نہیں اگلا دن بھی اس نے دیکھنا شام بھی دیکھنی ہے کہ نہیں امیدیں آردوں میں بڑی لمبی لمبی اور اس طرح کی امیدیں شیطانہ دلا دلا کے عمل سے غافل کرتا ہے او جی آج کے دور میں اتنا بھی کر لیں تو بڑا ہوتا ہے یو می انہیں آردوں میں دراتا ہے اور یہ جن کے کرنی پڑنے والے جو ہیں پیر فقیر اور پتا نہیں کیا کے دن ان کے لیے شفا تو کریں گے نہیں بلکہ رات کا اظہار کریں گے ان برا ہوں جاؤ کوئی تعلق واسطہ نہیں استبر اللہ دی نے من میرے اللہ دی نے جب بولو اس قبر اللہ دینت تو مر اللہ جن کی پیروی کی گئی وہ پیروی کرنے والوں سے برات کا اظہار کریں گے وعلاق کو دیکھیں گے اور ان کے جو اسباب تعلقات ہیں وہ سارے کٹ جائیں گے تو پھر یہ خواہش کہیں گے لو كما کما ہم دوبارہ دنیا میں جائیں پھر ہم بھی ان کی نہیں مانیں گے اس طرح یہ ہم سے بیدار ہو گئے ہیں کدالی کا یوری ہی اللہ عمال ہم حسرات اللہ ہم کو ان کے آمال دکھائے گا ان پر حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں یہ ساری آرزوں میں جھوٹی اس قسم کے تمام تر خیالات یہ امنی انحم کے اندر شامل ہیں ون ارن ہم فلن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 جانور کے گلے میں رنگ برنگے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں ڈال دیا اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ اللہ تعالی کی عطا کردہ چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر دیں گے فلو بتی کن آزا نام ولا ہم فلنا فل پلا اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی پیدا کی ہوئی شکل و صورت کو ضرور تبدیل کریں اللہ تعالی کی تخلیق پہ تبدیلی حلال و حرام پھر تبدیلی بھی اس کے اندر آتی ہے رحبانیت یہ بھی اسی میں شامل ہے رحبانی تل تدہ نہ علم نے خود اختیار کی اپنے ان کے لیے مقرر نہیں کی تھی فما رعوها حق پر آیا پھر اپنے اصولوں پر قائم بھی نہیں رہ سکے تر دنیا کے نام پر دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا اور حق ہو حق ہو کی دربے لگانا اور دنیا کی زیب و حنت اور اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دینا انہیں کے موجود یہ رہبانیت ہے اسلام نہیں ہے اللہ کی حکامات کو بدل دالے گے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق شغل و صورت کو بدلے گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن الواشیبات اور مستوشیمات اور مطنمی ساتھ اور متفنجات للحسن المغیرات لخرط اللہ چہرے کے بال۔ جسم کے بال نوچنے والی نچوانے والی جسم پر تل بھرنے والی یا ٹیٹو وغیرہ جو بناتے ہیں بنانے والے بنوانے والے حسن کی خاطر دانتوں کو رگڑوا کے باریک چھوٹا کرنے کروانے والے سب پہ ارانت کی البوغی واقعی اللہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے والے جسم کے وہ بال جن کو کاٹنے یا مونڈنے کی شریعت نے اجازت دی ہے انہیں کاٹے نونڈے باقی اللہ کی مخلوق کو کیوں بدلتے ہیں باقیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یہ تغیر نکھل اللہ ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. کہتے ہیں شیطان میں ان کو حکم دوں گا فلا یہ ہوئی رخل اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے اسی طرح کئی وہ خصی ہو کر مرد ہجڑے بن جاتے ہیں تویر خلق اللہ ہے جانوروں کو خسی کرنا یہ بھی اسی کے آتا ہے پلائی رو نخل پلّہ اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں جانوروں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حدیث بھی موجود ہے نہاسال <سلام> بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خصی کرنے سے منع کیا <سلام> لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں مکرے کو خصی کرو کرولی جی قربانی کے لیے گوشت کھانے کے لیے پالنا <سلام> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا انبہ <سلام> <سلام> جانوروں کو خصی کرنے سے ہاں <سلام> کوئی پاگل اور جاہل آدمی دین سے نہ واقف اگر ایسا کر دیتا ہے تو وہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا آپ اس کو کھا سکتے ہیں قربانی بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو خسی کرنا منع جیسے خچر پیدا کرنا منع سیدنا علیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خچر کے بارے میں بات ہوئی تو پہنے لگے کہ ہم بھی گھوڑے گدے کا ملاپ کرائیں تو یہ پیدا ہو جائے گا <يَعْلَمُون> یہ کام دو لوگ کرتے ہیں جو لا علم ہیں جاہل دین سے شنابر لوگ ایسا نہیں کیا کرتے ایسے جانور کو خصی کرنا منع ہے خچر پیدا کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علم لوگوں کا کام قرار دے کر ممانعت فرمائی لیکن خچر پر آپ نے سواری کی ہے اگر کسی نے خچر تیار کر ہی دیا ہے تو وہ اس پر سواری کرنا حرام نہیں ہو جائے گا ایسے ہی جانور اگر کسی نے خصی کر دیا تو اس کو کھانا حرام نہیں ہو جائے گا لیکن خصی کرنا ہونا ہے انسانوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو من نہ ہو امن جدا آپا ہو جدہ, جدہ نہ ہو جس نے اپنے کسی غلام کو خصی کیا ہم اس کو خصی کر دیا وہ لونڈے لونڈیاں غلام تو اب غلاموں کی طرف سے ان کو کوئی خدشہ ہوتا تھا ظاہری بات ہے نوکر ہیں غلام ہیں گھروں میں آنا جانا گھر کی عورتوں کی وہ غلام کو خسی کر دیتے تھے میں جس نے اس کو خسی کیا خصی نہ ہم اس کو خسی کریں گے میں جا جگہ ہو جس نے اپنے غلام کے ناخ کام کاٹے ہم اس کے ناخ کام کاٹیں گے بدسورت بنانے کے لیے ایسا کر دیا کرتے تھے یا وہ طور سزا ایسا کر دیتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے خصی ہونے کی اجازت طلب کی کہ عورتوں کے فطرے سے بچ جائیں آپ نے اجازت نہیں دی فرمایا اگر ہمیں لو آزی نا اگر آپ ہمیں اجازت دے دیتے لسینا تو ہم خصی ہو جاتے عورتوں کے فطرے سے صدا کے لیے میں محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے میں اپنی ہمت پر عورتوں سے زیادہ ضرور رسان پیتنا اور کوئی نہیں چھوڑتے جا رہا یہ سب سے نقصان دے اتنا ہے تو یہ تو غیر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی اسی طرح عورتوں کو بانج کر دینا نسبندی وہ فیملی پلاننگ کے نام پہ پتا نہیں کیا کیا گند بلا برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی ناسبندی یہ سارا تغیر لکھل اللہ ہے عورتوں کے بڑے اہمشن کر کے مزید بچے پیدا ہونے میں رکاوٹ ڈالنا تغیر لکھل طلعہ ہے فلحوں کو ضرور نقل کرنا یہ شیتانی کام ہیں سارے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 اسی طرح عورتوں کو حکمرانی دینا جی سربراہ مملکت بنا دینا ہمارے ملک میں تو یہ چل رہا ہے ابھی تک اسمبلی میں گسی تو یہ تحریر لکھ راہ ہے اللہ کے فطری اصول کو بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قوم کبھی فرا نہیں پائے گی جنہوں نے اپنا والی اپنا نگہبان اپنا حاکم اور اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا دیا چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ایسے ہی مردوں کا سر پر مصنوعی بال لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضانت کی الواس رستوسرا بالوں کے ساتھ بال جوڑنے والوں پر جڑوانے والوں پر سب پہ وا لیتے ہیں کئی مسنوئی بال سر پہ لگا لیتے ہیں کوئی اپنے ہی بالوں کو وہ ایک جگہ سے اٹھے کے دوسری جگہ لگوا لیتے ہیں ذرا ٹینڈ کو گانج کو چھپانے کے لیے ہیئر ٹرانس پلانٹ اللہ ہے کیا بیماری ہے اس کا شریعت نے علاج دیا ہے اس وقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر یہ بیائی بھی تیز کرتا ہے بال بھی اگاتا ہے گنجے پنکھ کا علاج ہے فطری طریقے سے علاج کرو لیکن یہ کام ہیئر ٹرانس پلانٹ والا طویل بھی خرطیلا میں آتا ہے لعنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عورتوں کا لباس دن ب دن مختصر دن ب با دن باریک کرتے ان کو ننگا کرنا بھی اللہ ہے سب شیطانی کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سن خانی من امتی من میری النار لم ارحما میری امت کے دو گروہ جہرونی ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا ایک گروہ فرمایا پوسیات ان کا ادناب الناس ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے لوگوں پہ برسائیں گے لاٹھی چارج کریں گے خانخ لوگوں کو مارے دوسرا گرو فرمایا نصان کاسیات اور ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود برہ نہ ہوگی لباس پہنا ہے لیکن آریات ہیں ننگی ہیں تنگ مختصر ٹائٹ لباس ملا ترم یہ عورتیں مردوں کی طرف ہونے والی ہیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی جن والا جتنا ریخا خا یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی و نہانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی اتنی دور سے آتی ہے اسی طرح یہ شیطان نے ایک دوسرا طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والا وہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جنس کی تبدیلی مرد عورتیں بنتے ہیں عورتیں مرد آپریشن کروا کے ایک فطری طور پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن جو اس کے آدی تناسل ہیں وہ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 واضح طور پر درد ہے وہ اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں ان کا آپریشن کیا جاتا ہے وہ جنس تبدیل کر دیتے ہیں تحیر نکل دیتا ہے شیطانی کام فرمایا رائن تخری شیطان فقت خسر خلان مبینہ جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ بہت دور کی مخالفت میں گر جائے گا اور خسارے اور نقصان کو اٹھائے گا فَقَدْ فقد خسیرا خسرانہ واضح طور پر خسارا اٹھائے گا یا تو وہ انہیں واضح دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے فَمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان تو انہیں محض دھوکے کا ہی وعدہ دیتا ہے ابلیس کے پاس جھوٹے وعدوں اور غلط آرزوموں اور بس وسوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں وہ اسی سے ہی اپنا کام چلاتا ہے اور کچھ نہیں دیتا کسی کو صرف دل میں خسب سے پیدا کرتا ہے آرزمے تمنائیں خواہشات پیدا کرتا ہے اور بندہ ان آرزوں کے پیچھے لگتا جاتا ہے گبراہ ہوتا جاتا ہے اور ہے سارا کچھ دھوکا بظاہر خوشنما نارے اندر سے محلک اور جو بندہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس کے وعدوں پر اعتبار کرے اور اس کی غلط آر کے پیچھے چل پڑے تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا یہی ہے کہ اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے الا ہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے وال انہا مہیسا وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے ہم ان قرآن قریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیحا آبادا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں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 اللہ دنیا کا وعدہ دیتا ہے آفرت کا بھی واٹہ دیتا ہے ماشر، ماشر، ماشر، ماشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکانا کہ دنیا ہما ہوں جہ اللہ ہوں فخر نہ جو آدمی اپنا مقصد دنیا کمانا بنا دے شیگان کے پیچھے لا کے اللہ کو بھول جائے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فخر لکھ دیتے وفرہ کا اہل ہی ہوں اس کی مصروفیات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں کام کاج بخیر میں نے دنیا اللہ کو دیرا کہا دنیا اس کو وہی وہ ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے من کا نقل آخر تو اور جس بندے کا ہم اور فکر آخرن کو کمانا بن جائے جا اللہ بینا ہو فکل اللہ اس کے دل میں گنا بھر دیتا ہے وہ جمع اللہ شملہ ہوں اور اس کی مصروفیات اللہ سمیت کے مختصر و سرتا دیتا ہے پھر اللہ کی یاد کے لیے اس کے پاس بڑا وقت نکل ہے ادھر ماں دنیا اس کے پاس زرید ہو کر آتی ادیسے کچھ سی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکالا میں تیرے دل تیر کو غنی کر دوں گا وہ اسد اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا وہ اللہ تفار اگر ت نے ایسا نہ کیا میری عبادت کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہوا شا میں تیرے ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا فخر اور تیری محتاجی تیری ضرورت میں پوری نہیں کروں گا تو جس کی ضرورت اللہ پوری نہ کرے اس کی ضرورت کون پوری کر سکتا ہے لم والا علیما آتے علی مانا آتا وال جدی میں دنیا کا بھی اللہ وعدہ دیتا ہے اور آخرت کا بھی جناتی آباد جنتوں کا وعدہ جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وعد اللہ حقاف اللہ کا سچا وعدہ ہے امن استف امن اللہ قیلا اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں قول و قرار میں کوئی